بسم اللہ الرحمن الرحیم نو جون دو بیس سبق نمبر بارہ مستر جو مبتدا بن سکتا ہے مستر بھی جو ہے جیسے کہ حسبون اللہ حس مستر مضاف ہے اور نہ ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے یہ اضافت ہونے کے بعد یہ مبتدا واقعہ ہوگا اور لفظ اللہ جو ہے یہ خبر واقعہ ہوگی یہ مستر مذاق یعنی کافی ہے اللہ ہمارے لیے جو ہے حسن اللہ حسائے گا تو مثر بھی مبتدا واقعہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ضابطوں کو سمجھنے کی توقع نصیح فرمائیں واقعہ میں